سورت الحج آیت نمبر 49 قل اے محبوب آپ فرمائیے یا ایوہ الناس اے لوگوں انما انا لکم نذیر مبین میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں فالذین آمنوا وعملوا وامل پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے لہوم مغفرتن ان کے لیے مغفرت ہے وہ رسق ان کریم اور عزت کی روزی جنت میں ہے ودینہ صاف فی نا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی معاجزین ہمیں آجز کرنے کے لیے یعنی فضول بحث کر کے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اللہ تعالی کو یا اللہ کے نبی کو آجز کر دیں وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو آج نہیں کر سکتے اصحاب الجحیم یہی لوگ جہنمی نمی ہیں اب اگلی آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے اور پھر شیطان اس پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ وہ اگر اچھی بات بھی سن رہا ہے تو اس کی توجہ اچھی بات کی طرف نہیں ہوتی بلکہ شیطان اس کو جو باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اسی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور بسا اوقات اس قدر اسے دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھی بات کہنے والے نے مجھے یہ بات کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم سور نجم کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کی عادت کریمہ کہ آپ جب بھی تلاوت فرماتے یا گفتگو فرماتے تو بڑا ٹھہر ٹھہر کر فرماتے اور حضور اکدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ اشاد فرماتے پھر تھوڑا وقفہ فرماتے تاکہ لوگ اس جملے پہ غور کریں پھر دوسرا جملہ کہتے تاکہ وہ باتیں دل میں اترتی جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سور نجم کی تلاوت فرمائی اور ہر آیت کے اختتام پر آپ خاموش ہو گئے تو بعض کافروں کے کان میں شیطان نے کچھ جملے بتوں کی تعریف میں بول دیے اور یہ شور مچانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے تو عیسائیت کریمہ بتایا گیا کہ تم پر شیطان اس قدر مسلط ہو گیا ہے کہ ہر وقت تم شیطان کے جال میں گرفتار ہو یہ تو خیر شیطان نے ان کے کان میں ایسی بات کہی جس سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جیسا ذہن رکھتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ہی ہر بات کو لیتا ہے جس کے دل میں خوف ہوگا وہ اللہ کی باتیں اور محبت رسول کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور جو وسوسوں کا شکار ہے وہ دین کی باتیں سن کر مزید وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ بھی شیطانی حملہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے وماسلام من قبل کا میر رسول والا نبی ہم نے آپ سے پہلے جس بھی رسول اور نبی کو بھیجا اللہ ادا تمنا تو جب وہ تلاوت کرتے القشی قانوی امنی یتی تو شیطان ان کی تلاوت کے درمیان کافروں کے دلوں میں بعض باتیں ڈال دیتا فیم اللہ شیتان اللہ تعالی شیتان کی ڈالی ہوئی باتوں کو مٹا دے گا اور یہ بات لوگوں پر ثابت ہوگی کہ یہ بات شیطان نے کہی ہے نبی نے یہ جملہ نہیں کہا سم یو کی مل ہی پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط فرمائے گا لاہو اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے ایسا کیوں کیا گیا تو فرمائے ایسا اس لیے کیا گیا ما شیطان تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے اور ابتلا اور آزمائش بنا دے لذین فی قلوب ہی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے شک کی بیماری ہے نفاق کی بیماری ہے ولقاصیتی قلوب اور جن کے دل سخت ہیں حق کو قبول نہیں کرتے اور یہ مشرقین ہیں اللہ ہمیں دلوں کی بیماری سے اور دلوں کے سخت ہونے سے محفوظ فرمائے لَفِي شاقم بریب اور بے شک ظالم لوگ ضرور کھلی مخالفت میں ہیں بہت دور کی مخالفت میں زد میں ہیں آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ الٹا مطلب لے لیتے ہیں تو شیطان کے وہ وار میں پوری طرح گرفتار ہیں ولی الَّذِينَ الدین الْعِلْمَ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا انہ الحقوں میں رب کا بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے کیونکہ شیطان حملہ وہیں کرتا ہے جہاں حق کی بات ہوتی ہے کیونکہ شیطان کو کفر سے تو کوئی نفرت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو یہ فرمایا جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بسا اوقات ایسے بس وسے آ جاتے ہیں کہ اسے زبان پر لانے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ مر جائیں تو آپ نے فرمایا اگر ایسا آتا ہے تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوگا تو شیطان حملہ وہیں کرے گا جہاں ایمان موجود ہے تو ان وسوسوں سے کوئی ایمان پر فرق نہیں واقع ہوتا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ کی یاد کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں فَیؤْمِنُوْ بِهِ پس وہ ایمان والے اس پر مزید ایمان لاتے ہیں فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوْبُهُمْ اور ان باتوں کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں وہ گریہ وزاری کرتے ہیں اللہ کی آیاتوں کو سن کر وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْم اور بے شک ایمان والوں کو اللہ تعالی ضرور سرات مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا اور ثابت قدم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ کافر اسی شک میں ہمیشہ رہیں گے حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے اَوْ يَأْتِي آزاب یومن عقیم یا برے دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے اس وقت تک یہ ایمان کے بارے میں شک کریں گے الملک یوم قیامت کے دن بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہوگی ابھی بھی حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے لیکن اس وقت ظاہری مالک اور ظاہری بادشاہ بھی نہیں ہوں گے یا حکم بئی نہ تمام لوگوں کے درمیان اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ چین اور نعمتوں کے باغات میں ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِي آیاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا